سورہ ہد مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر گیارہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی ٹو ہے باون ہے اس میں ایک سو تیئیس آیتیں اور دس رکو ہیں سورہ ہُود وہ سورت ہے کہ جس میں بہت زیادہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کو یہ معمول تھا کہ جب آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آنسو آنکھوں سے ٹپک کر زمین پر گرتے وہ جو سید الماسومین ہیں جو معصوموں کے سردار ہیں جنت کے سردار ہیں جن کی شفات کے صدقے میں سب جنت میں جائیں گے وہ اتنا اللہ کا خوف رکھیں ہم گناہگار ہو کر ہماری آنکھیں گناہوں پر آنسوں سے تر کیوں نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نایت رحم کرنے والا الف لا مغا خروف مقتعات واللہ ورسولہ اعلم بمرادیہی موسرین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد بخوبی جانتے ہیں کتابن او حکیمت آیات یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت شدہ ہیں جس میں حکمتیں ہیں ثم فلت پھر تفصیل شدہ ہیں ایک ایک بات کی تفصیل موجود ہے ملدن حکیم خبیر حکمت والے خبردار رب العالمین کی طرف سے ہے یہ کتاب اللہ الله کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اننی لکم من ہوں ندیروں بشیر بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر ہوں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں بشیر ہوں اللہ کی نعمتوں اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں وہ انس تغرو اور تم اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو ثم بو الی ہی پھر اس کی طرف رجوع لاؤ استغفار کرو گے اور رجوع لاؤ گے تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا آخرت کی بھلائیاں قبر کی راحت تو اپنی جگہ ہے فرمایا کم متان حسن الاسما اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھی زندگی عطا فرمائے گا دنیا کی راحت سکون چین اطمینان تمہیں نصیب ہوگا وہ یو تی کلن فوگلا اور اللہ تعالی اس توبہ اور استغفار اور عبادت کی برکت سے اپنے فضل سے تمہیں ہر فضل اور ہر نعمت عطا فرمائے گا ان طلو اور اگر تم منہ پھیرو تو انی عَلَيْكُمْ و بے شک مجھے تم پر خوف ہے مجھے ڈر لگتا ہے آزاب یومن کبیر بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ ہوا الا کل شعین قدیر اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے اللہ اب یہ آخری آیات ہیں گیارہویں پارے کی بڑی ہی ہلا دینے والی آیت کریما ہے غور سے سنیے گا الا سن لو ان نہ ہوم بے شک یہ لوگ یس نو اپنے سینے کو دھورا کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ بنیان بھی پہنتے ہیں اوپر لباس بھی پہنتے ہیں سینہ چھپ جاتا ہے لوگوں کے سامنے آتے ہیں بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں جو بغض ہے یا دل میں جو حسد ہے یا جو گناہوں کی نیتیں ہیں یا جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ کیا ہم اللہ سے چھپا سکتے ہیں لیستخو من ہو وہ سینے کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے وہ اپنے سینے کے راز کو چھپا سکیں اللہ سن لو ہی یستغشون ن جب وہ لباس میں اور چادروں اور کپڑوں میں سیاب کپڑوں کو کہتے ہیں اپنے آپ کو پورا چھپا لیتے ہیں رضائی میں چادر میں انسان پورا چھپ جائے پورا اندر چلا جائے پھر بھی جان لو یا اللہ جانتا ہے ما یوسر رونا جو وہ چھپاتے ہیں وہ ماں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان نہو علیمزات صدور بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے نصیحت ہے عبرت ہے درس ہے کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے مگر افسوس ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے وہ گرفت کرنے پر قادر ہے جس طرح وہ نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ نعمتیں لینے پر بھی قادر ہے جس طرح وہ آنکھ دینے پر بھی قادر ہے بدنگاہی کرنے والی آنکھ کو لینے پر بھی قادر ہے جس طرح وہ کان دینے پر قادر ہے گناہ سننے والے گانے باجے سننے والے ان گناہ کرنے والے کانوں کو لینے پر بھی قادر ہے ہم اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالی ہمیں اس کے عذاب کا خوف اتا فرمائے سچی پکی توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے